الله <تصفيق> الحمد لله سلام على حبيبه و اليه استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تبا سلام يا سیدی يا رسول اللہ وعلی حبیب اللہ چک چک کا ضلع بہاول نگر قاضی محمد جاوید صاحب سرپرستی سالانہ جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 ربیع الاول 13 شریف دی مبارک رات نو منعقد ہون والے اس مبارک جلسے دے تمام شراکا منتاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابتدان تمام ایک گزارش ناچیز قبل اس جلسے دے اندر یا کسی اور جلسے کے اندر بھی قابل تعظیم ہم نواز شخصیت کتاب کرے پورے آداب فرمایا کرو قابل تعظیم ہم نواز شخصیت جی میں میرے تو قبل حضور اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ مرشد گرامی میاں امیر چشم و حق پرست خطیب حق پسند خطیب اور سڈے ہم نوا خطیب مولانا میاں محمد تنویر احمد صاحب مدلو خطاب فرما رہے سن اس طرح دے خطیب دے آداب دا پورا لحاظ رکھے کرو گزارش جناب تو نہیں کیمبی کافی نے قابل تعظیم اور ہم نوا اس وقت اس تنبیت و بعد ناچیز دا موضوع وقت دی بالکل عین ضرورت اس دا عنوانے کرونا اور عقائد کرونا اور کافرانہ نظریات اچھا جناب نو معلوم ہے اللہ حجلہ شاہ فضل و کرم پختہ خیال بندے ہیں جگہ رب نال چلنا لوگ خواہشات مد نظر نہیں رکھ دے اللہ دے دین رکھ دے گھر بنیادی خوراک خان پین مکیا ہوئے کھان کپڑے لے جانا بے وقوف کا گھر والے آٹے تو مرتے لیڑے سونے لے جا کے رکھ فائدہ دے گا الحمد الحمدللہ جناب دل سامنے ایسا موضوع رکھے گا جہا تی بنیادی خوراک پوری دے گا دوستان گرامی غور فرمانا ہوں میرے ہر ہر جملہ میرا انشاءاللہ شاء ہر ہر گل توانو جس محبوب صلی اللہد دے دے شریف دے اندر شریک ہوئے ہو اس پاک حبیب صاحب میلاد دے زمانے دے اندر لے جائے گا ہر ہر جملہ حضور دے زمانے چلائے جائے گا تے بولن دا مقصد ہوئی کہ جناب اسے حبیب دا زمانہ ذہن دے اندر گھومنا شروع ہو جاوے اور باقی خیالات نکل جان جس محبوب دا ملاد ہو گیا ہے دوستان گرامی ایک نہ چیز کا منفرد موضوع جمبر کسی سکتا ضلع حافظ آباد کوٹ غازی اج دن نو پیش کیا ہوں تو پیش کرنا اللہ اکبر و دوستو یاد رکھو مسلمانوں کا سوا لکھ نبیا تو یہ لگا ہوں کہ عذاب دکھ پریشانیاں واسطے اللہ نے اپنے پاک بابرکت متبرک بندے شخصیات لوگ پیدا کیتے ہیں اپنے مبارک تھاواں اپنے دین دے مبارک مقامات پیدا فرمائن وہ اسی واسطے پیدا فرمائن تاکہ مسلمان عذاب اور پریشانی دے بچ بلکہ انسان عذاب اور پریشانی دے بچ اُنہ والرجوع کرن اُنہ دے کول بے کے اُنہ دی پناہ وے چاکے اللہ رسول دے غضب عذاب تو محفوظ ہو جان اللہ پاک نے بابرکت شخصیتاں وی اسے واسطے بنائی ہیں تے برکت آڑیاں تھاما وی اسے واسطے بنائی ہیں اللہ پاک نے دے کیتیاں نار ایک طرف جے عذاب تے گرفت تے سزا کرنی ہے دوسری طرف انہاں تو نجات انجات اللہ نے پاک بندے بھی بنا پاک پاک چیزاں بھی بنائی ہیں یہ برکت والی انہوں کے کول آن کے سارے ورگے منوشا نو پنا مل جاتی ہے مسلمانوں کے اتور کی امت دے تو یہ فرض ہے ہی ہے پہلیا امتوں یہ لازم عجیب گل یہ پہلے امتر لوگ جڑے سنفر بھی عقیدہ ہے دشمن سے منکر ہوں سن لیکن ادرو یہ اللہ دے بندے لوگ ان کو آن کے پنا تے اللہ پاک پناہ دے چڑا کافر لوکان دا اے عقیدہ سی کہ تدبیراں سختی احتیاطاں کچھ کم نہیں دین اللہ دے عذاب تو بچن واسطے اگر کم دے یہ اللہ دے بندے ہی کم دیندے نے لانسی تکبر ضد نال پیاروں کے مقابلے آ دل دا اتقاد اندرو نہیں سن کٹ یعنی دل دا یقین حاصل ہوتا جو بھی بچن دا کوئی راہ واہ ہے تو وہ اللہ دے بندے ہی نے اللہ دیا مبارک نے اللہ دیا مبارک چیزاں نے دین دی اس موضوع ہوں دعوی کر کے بیٹھا کہ کافران دا بھی سی اس اللہ کے قرآن نال پیش کرنے اللہ دے قرآن کو شروع کرنے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ, اللہ اکبر ادر وے خر سجنا سورت آراف میں در جیسے وہ من لاڑے لوگ چبتیاں کہانی بیان فرمائیے بربر ديغار فرماوندا فارسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنها الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل ادر ایک پر ودگار فرما اصا فرن سے فرون دی قوم دن عذاب بھیجے ایک طوفان دا ول جرا دل کمل سنڈیا دا کا و دیا میں بد اور خون دا پروردگار فرما آزاد وارو باری رہے وارو باری ہٹ ہٹ کے آدے رہے فستک وکانو قوم مجرمی Oh, سان بڑے تکبر والے ادا ٹک جدو کوئی ادا کون پہ آگتا سکتا سر کی کرتے یا کالو پرلے درجے دے سائنس دانسا. اگر دی سائنس دانی دا تھوڑا جا کر آرام مشر کو دیکھے مصر دے اندر ایک بڑی وی تعمیر ہے کئی قسم کی احرام مصر کہ ایسی عجیب بنی ہے فرونا دور کی اج کے سائنسدان جڑے اج کے سائنسدان ایک شہ جی پریشان کر کے رکھ ہے وہ بھی سمجھ گئے اللہ واہدہ شریف کی طرف جی آداب جڑا پیا اس دا اگر چلن کا کوئی سبب ہے تو اللہ کا فقیر حضرت موسیٰ سائے ایڈے وڈے سارے لوگ سمجھ گئے یقین رکھ دے رکھتے سن اصل احتیاطی تدبیر کریے میرے جملے میں غور کرنا ہر گل گلو توجہ کرنا ہر جملہ ہر گل باطل لوٹے شولا بن کے ڈگے گا بکول کلندر اقبال ذرا ڈٹ کے بولو سبہان ہاں خام خیال کا بولنا ہو رے پختہ خیال دا بولنا ہو رے, رے. ساڈا اقبال رب دا شکو جہا مخلوق کر دا اللہ پیش کرد ہے او پیش کر کردیا فرما دے نے وائد قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی وائے رے وہ پختہ خیالی نرف نہ رہی رہی اور اللہ دے فضل اللہ بجلی والی طبیعت بھی ویکے گا حق کے دے، سولہ دے، بھی نکلتے دیکھے گا بختہ خیالی دگائے گا توجہ فرماؤ، جیسی بلا کون جیسی بلا کو اداب اللہ گنوا کنے کی منکیاں آئے سن جے اج کے سنڈیاں عذاب نے یہ دے آئے سن عجر عجر توجو نو بھی پتا سی یقین سی انبا نہیں احتیاط نہیں ہیلے بہانے نہیں قدرت اگیں کوئی شہر نہیں چلے گی بھج کے اوندے سن حضرت سدرت دی بار گا بچ بولو بولو اچھی آواز لال کالو یا موسا آنگ کہنا ہے موسا علیہ السلام لے کے کہنا موسا اپنے رب اگے دعا کر اپنے رب اگے دعا کر پتہ سی ہوں ساری سائنس کچھ کم نہیں کرنا ایس فقیر مرد کی دعا ہی کم کرنا ہے اللہ دا قرآن ہے جو بیا کو باہر نہیں جان لگا نہ اپنے رب کے دعا کر تیرے رب نے تیرے نار وعدہ کیتا ہے دا اندک دا اندک دا اندک تیرے رب دا تیرے اہد ہویا ہے سمجھ دے سن سائنسدار طاقتور ہے، پر سب تو طاقتور نات کے واعد صرف تیرے, نال نے. اونے تیرے نال اہد کیتے ہیں میرا کلیبان دے مارے جی تیرے کول آ جان گے تک چھانے گا سڈا وعدہ ہے لوگان وسیلے کی کتنے گل تو قرآن بتھی نے وسیلے دیا کوٹی گل ہے اے کلیم اے اللہ نوا وعدہ یاد کرا جاس وہ اہد یاد کرا جا ترے کی ترے کول آن والا خالی نہیں جاوے گا بولو تو سی نام عذاب کیڑے کیڑے سن طوفان کرونے گل نہیں کرونے کی گل نہیں ایک نہیں کنے قسم کے طوفان جرات سنڈیاں روٹی کھان لگنا پانی خون ہر شاید مینڈک فصلان پیک گئی سنڈیا فصل نو پی گئیاں طوفان ہے منس بنے اے قسم دیا لا آئے پر بج کے اے موسیٰ حالانکہ دشمن اسے ہی دے مارن دے پیچھے رک جان دے سن سانو انبا تو سائنس نہیں بچا سکتی کوئی ہیلا نہیں بچا سکتا کوئی احتیاط نہیں بچا, احتیاط نہیں بچا سکتی مرو تین تیرو سمجھ, سمجھ, سمجھ نہیں کہ میں کی بیان کر رہا کی بیان کر رہا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے پھر سمجھ کافر ہو کے عقیدہ رکھتے تھے عزاب سینسی ہیلے بہانے تدبیر مکاریاں کوئی کام نہیں دین جے کم نہیں دن گیا جی کم دے اللہ برکت بج کے آنا دعا رب ساڈے دعا مگ رب تو بیما تیرے نال اللہ نے آد کیتا. وعدہ کیتا معلوم کلمی پڑنے والے کیڈے بئیمان نے جڑے آخر کافر اللہ فرماتا ہے قرآن فرما رہے فراؤن دی قوم جیسے کافر اللہ دبیاں کا وسیلا مانتے سن سمجھتے سن کسی سان ہونا کم دینا دعا نے کم دینا اگلے لفظ سناو ذرا اٹھی بولو اگلے لفظ موضوع اگے پہ درمیان مشہور گلے دلیل سٹنے چلتا آگے لگا اے کلیم اوسا اے اگر تُو ہٹا دے ساڈے تو عذاب لائن کش عن الرجزہ دیں تو ہٹا دیں حالانکہ عذاب ہٹاؤ والا کون 導ب, رب وہ اگر تٹا دے اگر کوئی آخر اہم سن اصا آخان گے عقیدہ جو کافر سی رسول چپ کیوں رہا اللہ چپ کیوں رہا اللہ اور اس کا رسول جب کسی بات پہ سکوت اور خاموشی اختیار کریں اس کو برقرار رکھیں تو وہ حدیث سے تقریری بن جاتی ہے اللہ نے چپ کر کے پہ تصویر کل سچی تھی تا میں چپ رہا نعرہ دیکھو کیسے عجیب کی لفظ نے؟ حن اگر تو تو ٹال دے تُو، تُو، میں معلوم ہوا لفظ کہہ دینا اللہ دے فکیر سڈے دکھ ٹال دے اے کوئی حرام کام نہیں اللہ کے قرآن بیا نے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے تا کر کے مسلمان سنی درو تاج پڑھتے نے دافع فی ال بلائے ول وبا و مارا دے ول علم حضور نو دا فی ال بلا کاش فل ببا بباوا دور کرا ڈالنے والا کیوں آخیا جے اللہ نے سورت آ موسا نو کاش آ گئی توجہ اللہ اکبر کبیرہ ایک کسا پر سے آ اللہ نے اپنے مبارک بندہ اداب تل آئے گا تھوڑی دو آ سد کا ذرا بولو دوسری ہوں ادھر ویخ آپ ہی سمجھ حضرت موسا سلام بابرکت شخصیت بابرکت والی برکت والی رب نے دے دعکے سن دکھ بیماری عذاب ٹال دیا گے لیکن دسو او مسلمانو اللہ نے اپنے حبیب نال بھی وعدے کیتے ہیں کہ نہیں حضر موسا یہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے جے آ گئے یہاں عذاب چل جان گے کیا اللہ نے اپنے حبیب نال وعدے نہیں کیتا بولو تو اللہ نے آیا تو کریماک واسطے نازل فرمائی ہے بابا اور جڑی ذات نو ہی اللہ نے پر رحمت بنایا اس رات کے سد کے ازاب نہیں چلن گے اس رات بولو اس گل پیر باہو کی زبان سمجھ لارا تکبیر نارا رسالت تحقیق، حیدری، آمد سلطان باہوان سنا اللہ نے اپنے حبیب دوسرے نبیا تو کھرا تے نرالا بنایا آ فرماندے بے بسم اللہ دروت نبی تھے وہ جس دے جی پسارا بولو بولو من تھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی نظر آپ ہمت ہی کہڑے ویلے میں بیٹھے ہوئے بارہ بج گئے جلسے اختتام کا وقت ہو ج میں بھی بول کے سفر کر کے میں معمول اپنا توڑی بیٹھا میں دیہات دو تقریرا نہیں ہے ایدر ویگ سجڑا اللہ نے اپنے حبیب نلیا اپنے نابے ن مقدس تھاواں پاک محمد کے روزے آلیاں آلیا بابر کا رحمت والا ہے اس واسطے بنایا ہے یہ لکھان نہ بہسٹا دور کر سکتے ہیں مگر خود ]chutz... قدیم منہوس نہیں بن سکتے گل نو نمجھ گل مکھن اگے پیا تھی آخو گے یار باقی بڑیاں تکریاں سنیاں سن وہ آ گل تے ایمان بڑی بڑی ایمان دی گل سی کدی سانو نہیں ہو سکتی توجو ادر یہ نہیں ہو سکتا اللہ دا دران اگر ان بار پھڑ کے اپنے سینے لاوے دعا منگے وسیلہ دے گے روزہ رسول کے دعا منگے کا دعا منگے, منگے. بابے فرید کے دربار نینے لا کے دعا منگے مسجد جا کے دعا منگے اے نہیں ہو سکتا کہ اس بندے کی نہوسن دور ہو جاوے بیماری دور ہو جن یہ دے تو دور ہو کے قرآن نو جائے جاوے نمبر نو کابے جاوے جائے ہزرسوت نو چمڑ جاوے, جاوے بابے فرید کے دربار نمبر جاوے دوسرا جیس لیا کے ہاتھ لاوے دوسرا جی سڑے کے ہاتھ لا وہ مر جاوے برباد ہو جاوے کیوں قرآن نکل جا سور دے ہو جا یہ رکھدا ہے اللہ جنہاں نے رحمت تے برخت والا بنایا ہے تو اگر ایک بندہ اپنی مہوسن دور کرے چبڑ جاوے گی برکت والی وہ اللہ برکت والے برکت والی خود مرحوس تے بیمار ہو جاوے گا نعوذ باللہ بلا دوسرے بماری چمڑ جاوے گی یہ مسلمانوں دا کیتا نہیں ہو سکتا بلکہ پرانے زمانے کے کافر کا بھی نہیں ہو سکتا تقبیر رسالت، رسالت، امام حضرت علامہ مولانا مجلس تھی اللہ, اللہ, اللہ. سچی دسو مسلمان ہو سکی بیماری دور کرنے کے بعد آپ بیمار ہو جائیں نہیں یار چونکہ بولیا سے تیس بھی سائنسی دور دیا بلاوا بیٹھے ہو سچی دسیا جی اللہ کا قرآن میں جنہ مرضی بیمار ہوا یہ قرآن میری بیماری دور کرن کو بعد یہ خود بیمار ہو جائے گا ہور کوئی بیمار ہاتھ لاوے شفا گا یا اے تو بمار ہو جائے گا وی لو ویخ لو گل تو پکے رہا جی اقیدا مسلمان کا ادھر ویخ بخاری سنا نا بخاری سنا دیا بخاری سونے نبی صلی اللہ حضور دے جان تو بعد وہ پیالہ ہلت کو آ گیا پیالہ تھوڑا ٹوٹ گیا پاسا چیریا گیا صحابہ نے उन्हू चांदी दारां जोड़िया उस प्याले अंदर जीमार आदा पानी पिला जेड़ा भी बीमार आने भी बीमार आन उन्हनु उस प्याले पानी पिलाते सन بیمار شفا پا سی امام بخاری نے اس پیالے کا ذکر اپنی بخاری پہ کیتا ہے کہ امام بخاری نے بھی اسی پیالے پانی پیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقی امام الخیرت کشتیشتی دس دے سی صحابہ کدی نہیں ایک بیمار پیالے کو پانی پی گیا ہوئے انہوں نے دوجیا نو آخ خبردار نہ لگے جی پہلے جراثیم لگ گئے لاکھ لانا پڑنے والے جڑا کلم بھی رسول برادری کلما پڑ بیٹھا اسلام نئی سمجھ آئی انگریز ہے مائی دلال میرے بہ جا چکے اندر حضور دے جوڑے پاک کا سدکا بے مانس نہ ثابت کر دیا میرے نک مار جیوے جیوے جیوے جیوے کشتی تیرے جان اشار کشتی تیرے جان اثار جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا امام الغیرت سراپ غیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضر احمد کشتی صاحب توجہ جو ہے سو مسلمانوں گل بڑے دعے کرنا پیا گل بھی کسی نے کیونکہ نہڑ کسے کر سکنا سونے نبی بیمار ہوں سن ہلور کا کے لکم سی سکا ملا کتاب میں ہے بہت بیماریاں تکلیف دور دور دیا سن کیونکہ آشکا دکھا ہوں میرے ہلے صاحب قبلہ نے میری فرمایا جشتی اللہ دشک جن دکھ ہوں اگر وہ بنڈ دے اگر وہ اپنا کم دنیا نو بنڈ دے لوکی کم نہ ہی مر جنا دل, دل چین ہگر اپنا چینور دنیا نو بنڈ دے تو خوشی مر جا اے اللہ جی ہلور مبارک سکا العرب سی بہت تکلیف لیکن ادر امتی کبھی نبی تو دور نہیں ہویا اے سمجھ کے نبی بیمار ہے متمین چپڑ کبھی بدنی دور نہیں ہو یا رسال نسال ہے سال للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جب تک سور ان رہے گا کوئی گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہ ہوئے کوئی مائی بائی اے حوالہ بکھا دے رسول خور بیمار آیا ہوے تے رسول پیشاں ہو تے رسول بیمار تے ہوتی آیا ہوئے تو امتی پیشاں ہو جائے ایک حوالہ نے بکھا دو آج کے سکولی کل پڑھنے والوں سے میں کہتا ہوں ایک والا تو دکھا دو بلکہ سنو میں پچھلی صدی بلکہ شیر ربانی میاں حیات صاحب رحمت اللہ شیر ربانی دے سلسلے فقیر فکیر میاں میال ننکا والے آپ کدی بے نماز ہاتھ دی روٹی نہیں سن دے اگر دے آپے جھوٹ بولنا حضور نمازیں نے پکایا ہے نمازی نے پکایا آ فرما سن بے لی آ جھوٹ نہ بول مینو تو روٹی پہ دس دی لیکن یہ بزرگ جس وا حضور حاضری لیند سن داتا حضور دا ہزور کا لنگر پکاؤ والے بے نوال نے لنگر کا علی ہجری کا لینا بولنا نا آپ نے فرمانا جاؤ حجویری دے دربار دربار لا داتا نے فرمایا ہاتھ دی روٹی گا سب نہ دور ہو جان گیا نا تکبیر نارا رسال نارا تا نے آسانیا شرک پور شریف حضرت علامہ بولا نا دربار لکھا بمار لان اے دربار بمار نہیں ہوا مر مر مور ستی بیماری اے دربار بیمار لکھا بماریاں لے گیا نہیں کسی نو بماری لائی نہیں روزہ رسول کی کرنا ہوئے گا دربار سے سارا نہوستا چوس لوزا رسو لا درما ذرا بول نہیں جے درویز حجر او کالا پتھر جڑا کابے د جنو چمنا پہنتا ہے سونے نبی نے فرمایا یہ جدوس اتریا سی، کان کا سلجے برف واگ دانگ چاہا سی یہ آدم والے آدم, آدم دی اولاد گنا کالا کر دا سی دی، کافرانے ہاتھ لگتے رہے آپ کالا ہو گیا ہے مگر ایسے نہیں تمارا کافر اللہ نے حبیب نے نہیں بنی یہ تو پچھاڑیا جے ہاتھ نہ لا لیا نہیں تے پتہ نہیں کلے کہڑے بیمار بیماریاں تھانو چبڑ جان گیا جدو حج کا دباف کرنا ہے چمیا کربی بے دے سر آخری حج فرمایا آخری حج فرمایا اونٹنی دار ہو گئے ہاتھ در ہلو کے مہجان دے اندر مہجن छोटी मुबारक असा शरीर पत्थर मुबारक आजूर हजर अपनी छोटी मुबारक ला उचे बैठे सन ला सके फिर अपनी छोटी पाक नुमना پرن ب دن برکت گئی ود گئی ودی ودی ودی اتنے تک پہنچ گئی حضور نے اس پتھر سوٹی لائی سوٹی میں برکت آ گئی بولو میں اگ تو ہزاراں اگاں بالو ایک اگ تو دوجی دلے اس تو اگلی بلے اس تو اگلی بلے کروڑوں بلتی جان تو پاگل ہی گا جا سمجھے پچھلی اگ بجھ گئی ہوئی جی پچھلی اندر فرق نہیں نہ رب نے اور نے سلسلے کروڑوں جان بابے فرید. بھی نہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ گودم فرید للکار ہے للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا تیرے توجہ ہے بولو تو سہی اللہ اکبر آخو تو اس موقع دے ایک کبو داؤد شریف دی حدیث سنا موجود بہت لما ہے سمیٹ لینا اسکے بیٹھ نائ رسالت، رسالت، غیرت حضرت آلہ مفتی بولوں میں جشتی صاحب جو ہے ذرا بولو نا سبحان اللہ نا تکبیر ہاتھ اٹھا کے نارا رسالت سارا رسالت سارے حیدری سارا تحقیق مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب پیرا مرشد خارجہ محمد شفیق اجپال سبحان اللہ سونے ابو دا حدیث لگا حضرت فرما نے اصل نے بھی پاک علیہ وسلم علاقے والے جس مکے حدود تو باہر ہوئے مکے کا پنا ٹپ گیا ایک قبر آ گئی ہزور نے کھلو کے فرمایا دی والر ہے ابورے والے سمو تب کافر پرانا سونا نبی پورے مرن والے کافر آپ ہی سمجھ لے اپنے امتی دا نام کیوں نہ نا جانے حضور نے فرمایا ابورے والے یا رسول اللہ کی حضور نے فرمایا یہ اپنی قوم دفر کسی کام پچھو مکے آ گیا پچھوں اللہ کا عذاب قوم تے آ گیا قوم دے اتنے رب دا عذاب آ گیا قوم غرق ہو گئی قوم غرق ہو گئی پر اللہ پاک نے اس بندے ادا حقدار پر ماریا اس واسطے نہیں شان امام الانبیاء سارے رسالت ڈرے پہ آ گیا ساڈے ڈیرے آ گیا اصا اپنے ڈیریت ویچنی ہے نیو اللہ ہو رہ تقدیری ناری سال غوثیہ سمجھ نہیں آئی گئی چارے بندہ نہیں جان جانی اللہ فرمایا حقدار اور میرے پہ آ گیا میں اپنے گھر دی عزت نہ رکھا اللہ کا قرآن اے جرمائی فرمایا جیڑا آ جائے گا نا سرمو ستر بندہ بھی مار کے کوئی بندہ چلا جائے نا مسئلہ ستر بندہ بھی کوئی مار کے چلا جائے نا کابے ہرمل कतल नहीं कर सका हरम तो बाहर निकलेगा तो मारा हरम की हद चढ़ जा सत्तर बंदा मार के जा मारना नहीं हुए पानी ते रोटी बंद करो भुखा प्यासा तंग होके बहार आपे निकले मुड़ मारिया قرآن خدا دمن دخل حو کا جو ہرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جائے گا سمجھ نہیں آئی میرے آخا انعامدار نے فرمایا جس میں شام پہ ہی کم کر کے فارغ ہویا ہے حرم دی حد ٹپیا ہے تو انتظار کر رہا اللہ ٹپیا بنا دپیا ہے ایتھے ہی اللہ پاک نے اسے آب نال پھڑ لیا جیڑی نال قوم نو آ سی آقا نے فرمایا جی تسا محمد دی گل تصدیق چاندے جی یہ قبر پٹ کے دیکھو یہ ہاتھ دی سونے دا ڈنڈا سی وہ بھی نال رکھیا گیا سی وہ بھی پیا ہے اگر تھی پٹو گے سونے دا ڈنڈا بچ لبے تو صاحبہ قبر پٹی سونے دا ڈنڈا بجود پیا جو ہے بول دے نہیں سچی دسی ہوئے کافر جیدے تے عذاب لازم ہویا ہوئے برادری ساری پچھوں عذاب نال فرق ہو گئی ہوئے حدود نال عذاب تو بچیا رہا ہے حدود ٹپیا تے عذاب آیا ہے سمجھ نہیں آئی اور کنیا گلا کر سارے پاسوں سمجھا دیتا برکت درکت بندے برکت رحمت آے لوگ برکت رحمت آیا تھاو برکت رحمت آیا تھاو برکت رحمت آیا چیزاں یہ انسان تو آزاد ٹالدیا ہے آزاد دیا نہیں نہو ست ٹالدیاں ہیں منحوس بن دیاں نہیں آ گئی سمجھ کے نہیں آئی تے انہاں نو جڑا سمجھے کہ کرونا آگیا گیا فلانا آ گیا کرونا آ گیا تے دی وجہ نال روضہ رسول بند کر دیو کعبا بند کر دو مسجد بند کر دو دربار بند کر دو قرآن لگے دوجا نہ لاوے بند کر دو کدرے کرو نہ اڈ کے دوسرا نہ چبل جائے دس یہ نہ مسلمان کا کیتا ہوا نہ پورانے کافر لانچ کاماندار دسوئے جیڑی امتے کابے ست بڑ گئیے کسی دایا رو دسوچ نہ ہوں سنت بڑھ گئیے کسی نے ہاتھ لایا مسجد گئی کسی نے ہاتھ لایا پورا کسے نے ہاتھ لایا اور تو دور ہو خلوتا یہ فراہ ہو رہ تحقیق للکار للکار للکار ہے للکار ہے, ہے, ہے, ہے وہی تو عید کا دعوی کرا جا روز ہے رسول تو روک لائے میں پوچھنا مرتو دا تو کیوں پہ دکنا کوئی اپنے آپ نے سنی ہون کا دا دعوی رکھ والا دربار کے روزے رسول جید. عزت دے برکت دے رکھ والا میں پوچھنا وا مردو شرم کر روضہ رسول تو نفرت کیوں کی گئی कोई इमाम हुसैन की मोहब्बत के दावे शाह अलीहबत का दावा करने वाला करोने हुसैन पंत रौजा अली पंत ने जाना मत अली तो नहूसन सानू चिंबड़ जा रोजा हुसैन तो नहूसन चिंबड़ जा کسی کا بھی اقیدہ نہیں رہا کسی کا بھی اکیدہ نہیں رہا سمجھا ہے وہ کوتے پتر جدو جراثیم کہتے ہیں تو منتے ہیں جراثیم جرا قرآن کرونے والے نک نا تو مڑ دونے منہ نو ہاتھ لاو تو مڑ دو بےمانا نو بئی مانا قرآن تو لیا حدیث تو آہل بیگ تو لیا بیت تو لیا ولیاں تو تو لیا دس مسلمان دا قرآن حدیث اقوال آثار قربان دے فرمان وہ سب کچھ کو پہ نے کی اللہ ان رحمت برقت ہے یہ انگریزی بوتھیاں اللہ مائی اکبال کا شیر سنا ہے جلکار ہے جب تک سورن تیاگ رہے گا میںتیاسی جی میں روکتا بھائی کو ہاں جی چھکی اتلی چڑھا کی بجائے تھلو بھی چڑھا لو میم فرق ہو میں تو صرف ممبر رسول کی زمانت پوری کر رہا ہوں جی اس بیٹھ والے ربی شرح کرے کالندر سونی کمال کھوتے کے گھوڑے کا فرق پہ ایک بارگریزا نو نو کیا کر گھوڑا ہو رہے ہو رہے بڑا فرق گھوڑے سنا دیا پورا شیر ڈاکٹرہوستا ڈاکٹر سورا چھ بیٹھے نے یہ لانتی سبق دیکھ والے کام کم سابے فرید کی شاید ہے اپنی ملت کو کیا اقوام میں مغرب سے نہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول نار تقریب نقطی فرمند مر گوریا کوئی نہ کر گوریاں ورگا آپ نہ سمجھو یہ رسول ہاشمی دی قوم اچھا میں ایک گل کرنے لگا کر دیا روزہ رسول کو نہ سمجھنے والے بئیمان کعبے کو نہ سمجھنے والے بےمان حضر عصمت کو نہ سمجھنے والے بئیمان مسجدوں کو نہ سمجھنے والے بہمان درباروں کو نہ سمجھنے والے برکت والے کتابوں کو حسل سمجھنے والے سے میں کہتا ہوں بتا تو صحیح سار چیزاں دور ہو گیا hein, کہ تو کرونا نہ چمبڑ جائے یہ دس منڈی تو دور کیوں نہیں ہوئے حد! حد! حد! حد! حد! حد! <week> اور سبزی منڈی نہیں سارا گند ات ساری ت سارا ڈینگی سچی دسیا جی گند منڈی چلازت مردے نہیں بولو تو سیڈی کتے ہوتی ہے گلازت جتے گلازت ہوتی پھر عجیب گل ہے کہ جڑا اتنے سودا ہوتا ہے نا وہ خود گلا سچی دسیا جی سبزیاں لگتا ہے کرونے والے کرونے والے کا پانی جہا موتر بھی کرونے والے کا موتر لگا گونگلو نو کرونے والے کا پیشاب لگا کسل لگا پانی لگا جرا سی بسارے لگے آلو جڑے کہ اپنے نق نو ہتھ لگے دھو کرونے کے پیشاب تیار ہوئی سبزی خاطی جب نے لانت پائی ہے کرونا فلان لگ گیا بیماری لگ گئی لگ جاوے گی جی عمت بچے گی کرونے کے پیشاب والی ہر شاید کھاتی جائے گا सवेरे पट्ट आठ धोर पर सौदा जेड का असर ढेढ़ दे पिछे थी इमान इज्जत थी भैन हर शाह कुर्बान की खड़िया لہذا سا خدا رسول ہر سکنے آ مگر گھر نہیں چڑ سکتے اگر ایسے چرونے مر بھی گئے تو سوہدایا آلو کہن گے ہوں ایک نعرہ مارو شہد سبزی منڈی مسلمان ہے مفتی ہے کراچی تو لے کے پنڈی تک ادھر تو لے کے ادھر تک فتوا ایکو پہ ملتا ہے آو جی آو آ اے یہ حدیث لکھا ہوا ہے بالکل بالکل خدا تیرے تیرے گڑا ایڈا سستا دین ویچن لگ پے کسم استاد کی کر کے آنا اندر دے اندر فصل اگا کے رکھدا چٹ فسل اگا کے رکھدہ وقت کوئی نہیں آئی ہال نہیں کرونا سی بیماری خدا دی بیماری نہیں جی فصلیں وائرس چڈتے نے وائرس چہل یہ ہوئی ازمان چیر جو اپنے نظام اور اپنی تعلیم دنیا نافر بنا لانسی بنا زور رکھا ہے کیا نتیجہ بھی کچھ نکلتا ہے کہ نہیں دیکھنے شوشا چڈنے دے گھر ننو سمجھ کے پیچھا ہو جائیں رسول کے پیچھا ہو نہیں پر منڈی تو نہیں آپ ثابت کر دلکل ہر گل آخری کوئی شہ سی سنو اے لگے دے سن دنیا دی خاطر لگے سن دنیا دی خاطر یار چلو پڑھا گے تو پیسہ رہا ان پتا سی اے نا دی اصل دولت بھی ایمان ہے ان آخر تک لستے صحیح ہے یہ نظریہ کہ روا رسول دے نیڑے لگا گے سانو بیماری چمبل جائے گی ملاد کی لگراری ہر کسی کی توحید ہر کسی شہد نا تختی نار سال نا تختی چشتی چلام پیر ہوئی دے مگر جی سکول دے مگر لاگ بیٹھے لیکن پتا کوئی نہیں لا شعری چنہ کی پیا ہے جی انگریز کدی آخیا نہیں سبق نہیں سرو آخیا لانتی نے کعبہ منہوس ہے روزا رسول منہوس ہے لیکن پتا شوریت سبق ایسا پڑھا رہا جس لی سائنس کا دیوانہ جراسیم جراسیم جراسیم جرا سائنس سائنس دانا تے جدوں یقین انہوں دا جما د پھر ایک آواز بھی دیاں گا نا سب مرح اس نے پیشہ ہو جاؤ نہیں تو بیماری جمبر جائے گی آپ سارے پشا ہو جائے گا ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਬੁੱਧੂ ਲਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਅੰਨੀ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜੜ ਵੱਢੀ ਖੜਾ ਤੇਨੂੰ ਹਾਲੇ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ سمجھ آئی میری گل ہاں ہوں پیران ہو والوں سے نفرت دلانے کا طریقہ کیا اس طریقے پیر پہلے خوش بیٹھا بچے بھی دے بیٹا سکل سارا کچھ پتہ وہ لگنا ہے اس لیے آڈر آ جان آڈر دا آدا بن جان मुंह में जरासीम निकल देले पीर तो भूक दी बजाए पीर नीर की बूथा पर जरासीम किधर बीमार न कर दे, थाके, थाके। थाके। दे ओ। मेरा दम किधर गया दम का झाड़ा किधर गया انی دیا جب راجا رسول تو نفرت کھا گیا وہ تیرے پوچھے تو نہیں کھائے گا تکبیر اسلام اسلام چشتی چشتی جزیرا جزیر کا بھی نہیں سی سی عقیدہ تے بھی نہیں کہ کردار رسول کو بھی نہ کعبے تو بھی نوسط لبڑی ہے قرآن تو بھی نہ اوسط ہے ہر شہر کو نہ اوسط لبنی ہے یوتی کے کہنے کی پیشہ مونا جاؤ ہر شہر یہ نہیں برا کہی جن کی لانت اپنے منہ تم جاتے ہیں اچھا اے دس مسجد تو پیچھا رہی ہے مت مچ مر روزے تو پشاں رہیے مت وار جائیے کابے تو پشاں رہیے مسجد حرام تو پشاں رہیے مدرسے تو پشاں رہیے مت وار جائیے ہوں کوئی مرن کی تھانے دسو محنت مڑی یہ لگتا لے اچھا میری گل تو کسی کا اعتراض ہے اگر کسے دا بھی اعتراض قسم دے نہ شرما کے نہ بیٹھے اٹھ کلو گے اعتراض کرے مائی دے لال دے اندر اگر کچھ گن ہے اٹھ کے میری گل اعتراض کرے اگر میری گل ٹوٹ جائے میرا نق اتھے ہی وڈ ویا جی جان نہ للکار ہے للکار ہے شیرے اسلام مفتی فتلوں میں اتنا ہے سیا سدیاں گلے میں جی اج خدا رسول نہ لنج ہوئیے ہوں پیر دیواری آئی دم دا سلسلہ بند डॉक्टर लाक्टर पहलू थोड़ी चौके बैठे सारिया कर सा लाइना बनना बारिया को बन गई ہاؤسنگ سکیم کو بنسی گی بنسی سارے ان ہاتھ چھڑا ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ بن کے یہاں تو جان چھڑا لے انسم کی کر کے یہ صرف اپنا او سا کراطر پورے کھلما گو مسلمانوں دا بٹا ہی بات بال عجیب گل یہ گسا بھی انہیں کے مطلب ہوں بات میرا ہے بات انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں ڈھنگ میرا ہے بات کی انہیں کی میں پھر سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی سبحان نئے تک پیر بولو بولو بولو نار تک پیر ہارے رسال ہارے تحقیق مفتی احمد بچتی سے محمد شفیق اللہ اللہ اکبر کرونا چھوڑا گیا کافرانہ قائد معلوم کرنے کے لیے وہ ہو گئے وہ ہم میں پورے ہو گئے ناجیز دیا دو کتاباں مقالہ خطا ڈاکٹر اشرف علی مسلح تھے جس نے علماء کو مطمئن کر دیا کہ مذہب حق دیا بے شک یزید کے مسئلے میں حد سے بڑھنے والوں کو لگام دینے کے لیے تاکہ صحابہ پرلانتان کا سلسلہ ختم ہو جی حضرت معاویہ کو مجرم نہ ٹھہرایا جائے نہ صحابہ کو اس موضوع پر یہ ڈھائی سو کی یہ کتاب سو کی وہ سمجھ نہ آوے امام حسن فرماندن علم سمجھ نہ بھی آوے لے کے رکھ لو اللہ کسے ویڑ وارش پیدا کر دے درویش درمیش بیٹھو اے حاصل کرو اے تو سٹیج تو نال حاصل کرو درویش تشریف رکھو درویش بیٹھو یا روستا صاحب بیٹھے نے کھڑے ہو گئے نا کما لے کوئی بات کیا کریں جی بیچارے تھا گھر میم ساتھ آ گیا اور سویرے کے نہیں کہ بیٹھے ہے یہ پتا نہیں کن بندے ہو گے جی پشاب ڈک کے بیٹھے ہوئی گل نہ نکل جائے تے کرنا ان پہ امام گزالی بالکل لکھا تو گزالی گزالی میرے کو پوچھ سکتے ہو امام گزالی کا یہ حوالہ ہے میرے کو پوچھ سکتے ہوا ہے ہوالہ میں دتا ہے آپ دو کتابوں کا حوالہ موجود ہے آپ ہو باقی مصطفی جان رہ ملا سلام